اپنجان کو عزمے میں اونچا کینچنا اور برا دیا ہے اور برا دیا ہے فریب اپنی چلی والے ہی پر پڑتا ہے تو کہے کہ انضر میں ہے مگر اسی کے جو ابلوں کا دستور ہوا تو تم ہرگز اللہ کے دستور کو بدلتا نہ پاؤ گے اور ہرگز اللہ کے قانون کو ٹلتا نہ پاؤ گے